بسم اللہ و رحم الرحمۃ اللہ صحمۃ الحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ باقی تمام شامین برادران خارن سب کچھ واقع السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعواد شریف میں سے درس نمبر ایک اور اوراد خمساہ میں سے درس نمبر کا درت نمبر ایک سو اینتالیس مرشت درست جو ہے ابراد خم صاحب میں سے پہلا حساب ختم ہوا اور چھوٹی دعائیں ختم ہوا دعائیں تو شف و شروع ہوا دعائیں تو شروع کرنے سے پہلے جو ہیں وسیلے کے عنوان سے ثبوت وصلہ کے لئے آپ لوگوں کو وارخان ہوتا پانچ درخت میں پہنچایا اور اس کے بعد دعائیں تو شف باقاعدہ شروع ہوا اور چونکہ ہماری برگان دین کی تعلیمات اور عالمۂ الویت علیہ السلام کی تعلمات روشنی میں کوئی بھی دعا شروع کرنے سے پہلے درود و شریف سے شروع کرتے تھے لیکن کی درخت میں درود دعا تو شف شروع کرنے سے پہلے جو درود و شریف پڑھے جاتے تھے اس کا توجہ ہو گیا کہ الحمد اللہ محمد محمد البارک وسلم علیہم اس میں مبارک درود کے بارے میں تھوڑا بہت عرصہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا اب آگے خود دعا تو شروع ہو جاتا ہے تشفو جو ہے دعایۃ شف و احرافیۃ شف و شفات سے ہاں جی تشفع نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے شفات کی سفارش کرنا ہے اس دعا میں اس دعا کے اندر ہم نے ایم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی اور آپ کے نوت رسالت کا وصلہ دیتے اس کی اسی طرح باقی آئمہ اہل بیت اتبارہ اعمہ علیہ السلام اور ساتھی حضرت حجرت القبر سلام اللّہ علیہ, علیہ اور زہرا تھر سلام اللہ علیہا اور آخر میں الہی میں خیر بابطمس میں حضرت جیبلیمین کو بھی وصلہ قرار دے رہے ہیں اور ان عظیم ہستیوں کو اور ان کے اوصاف ہے کمالی عام عام اوصاف جو ان کی زندگی میں زیادہ نمایاں اور ظاہر ہوا ہے ان مقدس اوصاف کو ہاں جی جن ان نو انسانی کو الگ طرف جانے والے اعلیٰ ترین اور بلند ترین مقامات روحانی مقامات ہیں ان کا وسیلہ دے کر ہن جو کہ اس طرح وصلہ دینا جائز تھا اور صحیح تھا باعث اللہ سے قرب کا واصلہ دعاؤں کی عجابت کا وسیلہ بنتا ہے ان کو وصلہ دے کر عوام اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان عظیم ہستیوں کی ان مقدس صاف ذوا کو سفارشی بنا کرتا ہے شفات یعنی کہ سفارشی بنا کر ان مقدس ہستیوں کے نام اور مقام کا اللہ کے حضور میں وسیلہ اور سفارشی قرار دے کر جو ہے ہمراپن حاجت ہیں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاجات نے یا قاضی حاجات کے سرد میں مانتے ہیں تو تشفوں کا مانیں یہ شفہات طلب کرنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ سے ان حسیوں کو شفیع قرار دینے کے معنی میں سفارشی قرار دینے کے معنی میں ان عظیم حسیوں کے روحانی مقامات کو اللہ کے حضور میں اور ان کے ذوات اقدس کو ہاں جی ہند انسانی میں سے چنے ہوئے عظیم حسیاں ہیں ہاں جی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی کتنے ہزار سال پہلے حدیث میں مختلف حادیث ہیں کسی میں دو ہزار سال کسی میں چار ہزار سال کسی میں چودہ ہزار سال کسی میں ستر ہزار سال ہاں جی اللہ تعالیٰ نے آدم کے تخلیق سے پہلے نظیم حسیوں کی تخلیق ہو چکی ہیں ان کو تحلیق فرمایا خلا فرمایا اور یہ حسیہ اللہ تعالیٰ کے ان کے نور اللہ تعالیٰ کے ذکر تصویر فرماتے تھے عطا ہے ابن عروی نے حدیث سے نقل کیا ہے ہاں جس تفصیل ہونے کے حوالے سے فرش سے بھی جو ہے ان عظیم ہستیوں کے پنجتن پاک علیہ السلام سے انہوں نے ان کو تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کرتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے ان ہستیوں سے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرنا سکھائے فرماتے ہیں تو ایسے عظیم ہستی ہیں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ان کے ذواب بھی مقدس ہیں ان کے اوصف حیا سے کمالی مقدس ہے ہاں جی اس وجہ سے عظیم ہسیوں کو جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں ہاں جی اللہ کے دین کی اس آبیاری میں ان ہنسیوں نے اپنے سب کچھ قربان ڈالا ہے کر ڈالا ہے ہاں جی اور اپنی پوری وجود کو ہاں جی ان صلات و نسخ کے و ماہ و اللہ رب العالمین ان کی نمازیں ان کی عبادتیں ان کا جینا اور ان کا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس بات کو اس عجمِ البید چاد محاسم علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ ان کا جینا ماننا سب اسلام کے لئے اپنے ذات کے لے تو یہ یقیناً ان حصیوں کا اللہ کے حضور میں وسیلہ قرار دینا اور وزلہ قرار دے کر کوئی دعا کریں گے تو اللہ حرگ صرحت نہیں فرمائیں گے ان کو سفارشیں قرار دے کر اللہ سے جب ہم کوئی دعا مانگیں گے حاجت مانگیں گے تو اللہ حرگی صرحت نہیں فرمائیں گے اس امید اور اس عزے کے ساتھ ہم ان عظیم حسیوں کو وسیلہ قرار دیتے ہیں پھر سب سے پہلے جو اس, اس کائنات کی نو انسانی میں سے بلکہ تمام محلوقات میں سے سب سے عظیم ترین حسی خدا کے بعد جو ہے جو عظیم ترین حیثی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہاں جی آپ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اس دعا کے اندر سب سے پہلے اور پھر اللہ تعالیٰ اور آپ کے جو دوہن ترین صفت اللہ نے نو انسانی میں سے سب سے جین ہنسیوں کو چنا ہاں جی امبیا علیہ السلام کو چنا ان میں سے پھر رس 313 رسولوں کو چنا ان میں سے پھر پانچ الازم انبیاء کو چنا ان میں سے پھر افضل الانبیاء سید الانبیاء محمد وصف صلی اللہ وسلم کو چنا اور آپ کو خاتم الانبیاء قرار دے دیا آپ کو سید المرسلین قرار دیا ہاں جی آپ کو لہذا جو ہے کو حویب خدا اور خلیل خدا کرا دے دیا لہذا آپ سے بڑھ کر اللہ کے میں کوئی مقدر ذات نہیں ہے لہٰذا آپ آ ہی کو سب سے پہلے وسلۂ دعا کرا دیتے ہیں اور یوں ہم دعا پاتے ہیں علام اسلکا نبوت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم ورثالت انہیں اس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ کا مسئلہ کرا دیتے ہیں کہ اے اللہ اللہ میں ان بے شک میں اسلو کا تیرے درگاہ میں سوال کرتا ہوں تیرے درگاہ میں میں طلب درگاہ سے طلب کرتا ہوں تیرے درگاہ سے میں مانگتا ہوں اسلوکا مانگتا ہوں طلب کرتا ہوں سوال کرتا ہوں سوالی بن کر کس <تصفح> چیز کو وسیلہ قرار دے کر بھی نبوت محمد محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام نبوت کو وسیلہ قرار دے کر و رسالت ہی وراف کی مقام رسالت کو وسیلہ قرار دے کر اے اللہ میں تیرے درگاہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مانتا ہوں اب کیا مانتا ہوں وہ آخر میں آ رہا ہے انتاز حجاتی نے جو چیز مانگا وہ یہ ہے <تصفح> تو اس مبارک دعا کے اندر جو ہے اس کا کے معنیٰ جو ہے سوال کرنا م زبان میں سعال ہے اسالو یہ سوالن اور مس مانگنے کے معنی میں ہے مانگنا طلب کرنا اسلو جب اب بتکلم کا سقا ہے تو میں مانگتا ہوں میں طلب کرتا ہوں یہ ماننا دیتا ہے بے نبوۃ محمد یعنی محمد وصفہ صلی اللہ علیہ کے مقام نبوت یعنی حضرت محمد کے مقام نوت کے واسطے سے میں اللہ تعالیٰ سے مانتا ہوں تو مقام نبت کیا چیزیں فرماتے ہیں؟ ان عربی لغات والے فرماتے ہیں ان نبوت نبو اتو و نبو وت کے صاحب پڑھا ہے واپس پر تہذیب کے صاحب پڑھا ہے تو نبو وت اس ہے اس کے مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر یعنی فرشوں کے ذریعے یا ڈائریکٹ سن کر الہام پاک یا خواب کے عالم میں الام پاکر غیب کی بات بتانا پیش گوئی کرنا غیب کی چیزیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے متعلق باتیں بتانے والا اللہ کے ذات اور صفات بیان کرنے والا کیونکہ اللہ اور ذات اور صفات کے بارے میں ہر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے وہی لوگ جو اللہ سے جن کا تعلق جڑا ہوئے جو اللہ کے قریب ترین اللہ جن کو بتائیں گے وہی آگے بتا سکتے ہیں اس لیے اور اس طرح لغات کی کتاب میں جو ہیں کہ فرماتے ہیں ان نبی اس کی جب اور نبی ہے تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے بنا پر ہاں جی غیب کی باتیں کرنے والا پیش گوئی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے متعلق خبریں دینے والا نبی کے معنی میں المنج تو اللہ تعالیٰ خود کے ذات کے بارے میں خبر دینے والا بھی ہے اس کے صفات کے بارے میں خبر دینے والا اور اس کے احکامات بندوں تک پہنچانے والا احکامات کی خبر دینے والا کہ اس مسئلے میں اللہ نے یہ حکم دیا اس مسئلے میں یہ حکم دیا اس مسئلے میں یہ حکم دیا اس, حکم دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تعلیمات کو بندوں تک پہنچانے والا حضرت سید محمد نربہ نے رسول تقادہ میں انبیاء کے بارے میں یہ فرمایا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے فیص حاصل کرتے ہیں اور بندوں تک پہنچاتے ہیں ہاں جی آپ نے امبیا پر اسی طرح رہنے کے حکم دیا ہے کہ جو ہے انبیاء علیہ السلام یصطفیضون من الحق ویوفیظ الى الخلق اللہ سے فیض حاصل کرتے یا انبیاء الہی اور خلق تک پہنچاتے ہیں وہی مطابعتی نیل الدرجات ان کی جو ہے پیروی کرنے میں اعلیٰ سے بلند سے بلند درجات تک پہنچا دیتے ہیں انسان کو پہنچ پہنچ جاتی ہیں وہ پھر مخالفتی ویل الدرکات ان کی مخالفت کرنے کے ساتھ میں جہندم کی آخری گاٹیوں میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ انبیاء علیہ السلام کی مقام نبوت ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان میں رابطہ واقع ہونے والا اللہ کے اوثا اللہ کی معرفی کرنے والا اللہ کی معرفت کرانے والا اللہ کی ذات کی اللہ کے صفات کے کی، اللہ کے کی احکامات کے کی. انج... تعلیمات اللہ کی معرفت پیش کرانے والا اور اللہ سے لے کر مند ہوتا پہنچانا یہ مقام نبوت کا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے یہ مقام نبوت سامبی علیہ السلام یہی فریضہ انجام دیتے ہیں تو بہت بڑا مقام ہے وہی ہر کسی کو اللہ سے رابطہ تو نہیں ہے ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں اللہ نے ان حیثیتوں کو چن لیا ان سے کام لینے کے لیے چنانچہ چاہتے ہیں علیہ السلام کی والمہ با اللہ حرمات وسطانہ تو غلین سے ہم نے آپ کو اپنے لیے خلا کیا ہے ہم نے آپ سے کام لینے فرماتے ہیں کے اصلاح کے لیے تو امبیال السلام سارا اللہ کا منتخب اللہ کا ہے، اللہ کا چنا وہ بندہ ہے کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان ہرسیوں کو چن لیا اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دیا اور اپنی معرفت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہاں جی اپنے علمی لدُنّیہ کے ان کو معرفت دے کر ان کو اللہ خود کی صحیح معروفت کا مواقع ہوں اور اللہ کے صفات کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات احکامات انہیں دے کر ان کو بشر کی ہدایت کر اللہ نے بھیجا یہ, یہ جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابط اور بہت ہی عظیم مقام ہے پھر محمد لفظ افض میں ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے محمد ہاں جی حمد سے ہیں جس کی بہت سے جو ہے نیک اور اچھی اوصاف ہوں جس کے جو ہے محمد کے معنی الغََََ میرمختارسال بھی قدیم لغت فرما الج کس رسال المحمودہ وہ آس جس کے اچھا اچھا سب بہت زیادہ ہو جیسے کل کے درس میں میں نے بتایا تھا شیخ سعدی نے لکھا ہے بلاغ الغلاب کمال کش جا بمالی حسنت جمییں و علی صلی فرمائے حسنت بہت خوبصورت ہے جمیٔ و حسال آب عظیم حسین جس کے تمام حصلتیں صفات جو ہے سب جو ہے حاصل جامع و خسالے سب بہت اچھے آپ ایک اچھائیوں کا مجموعہ ہے آپ کے اندر کسی قسم کے کسی بھی زاویے سے کوئی خامی نہیں ہے تو وہ با کمال محمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی آپ پوری کائنات کے ہندانی میں سے کیوں نہ ہوا اور پسندیدہ اور محبوب بندہ آپ کی ذات اقدس سے گرامی اس بات پر میں انتقالی پھر وہ رسالت یہ رسالت جو ہیں ہاں جی عربی زبان میں رسالت اور رسالت جب رسائل رسالت پیغام اور خط کے معنی کیا ہے لیکن الرسول جو ہے خدا کا پرمبر اس معنی میں نبی کریم محمد وصول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جامع الرسول آتا ہے زیادہ تر آپ اشارہ ہوتا ہے اور رسالت پیغام متن وہ سے معنی کیا پیغام متن مش پیغام مشن مہم پیغام خداوندی منصب پیغمبر یہ سارے جو ہے اس لفظ رسالت کے معنی میں کیا ہیں اور یہاں جب ہم پیغمبر کے بارے میں سے رسالت فرماتے ہیں تو پیغام خدا بندی کو بندوقہ پہنچانے والا اور منصب نبوت پر فائز ہستی ہاں جی ان معنی میں تو تو اللہ تبارے تو تبار مقام رسالت جو ہے ہر نبی کا مقام رسالت اس کی مقام نبوت سے بالتر ہے ہاں جی علماء فرماتے ہیں نبوت کے معنی میں خبر دینے کے معنی میں اللہ تعالیٰ سے اس کے احکام سے خبر دینے کے معنی میں آتا ہے اور رسالت کے اندر جو اللہ کی طرف سے صابی کتاب ہونے کے معنی میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی سے جو احکامات انہیں ملا ان کو بندوں تک پہنچا کے ان کو بندوں میں جو ان کو عملی کرانا عملی کرانے کے معنی میں آتا ہے تو رسالت میں جو ہے ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں جتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں ہاں جی اتنا جو اللہ کے درگاہ میں مقام و بھی بڑھ جاتا ہے تو رسالت جو ہے انبیاء کے مقامات میں سے نوبت کے مقام سے بالا رسالت کے مقام اور رسالت میں بھی پھر ارالاعظم امبیائی وہ اسی رسالت میں ان اللہ نے سابق شریعت بنایا پانچ حیثیوں کو ان کو کتاب دی جائے حضرت ہاں جی مشاعل السلام کو تورا دیے جائے کو جیل دی جائے پیارے نبی کو قرآن کو حکیم دے دے ہاں تو اسی طرح جو ہے حضرت نخ کو ایک خاصہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سے نوازا تو ان سابق کتاب حیثیوں کو اور اور خاص طور پر ان پانچ حستیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اسی مقام رسالت میں سے بھی سب سے بلند ترین مقام دے دیا تو ازان گرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نو انسانی کو جو عظیم مقامات عطا کیا ہے میں مقامِ نوت مقام رسالت مقام ولایت اور مقام امامت ہے یہ چار مقامات اللہ تعالی نے نو انسانی کو جو مقام عطا فرمائے ہیں یہ سب اللہ تعالی سے قرب کا مقام بھی ہے اور اللہ تعالی سے تعلق کا مقام بھی ہے اور جو ہے اسی تعلق اور قرب کے ذریعے سے اللہ اپنے اللہ تعالی اپنی عظیم ہستیوں کے ذریعے سے بشر کے اصلاح بشر کی ہدایت بشر کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی نورانی تعلیمات کا اللہ کی اپنی معارفت کرانا اور قیامت کے بارے میں لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرانا اس پر متقید کرانا اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی کے اقامات کے ذریعے سے ان رہنمائی فرما کے بشر کو جو ہے ایک ان کو سعادت مند زندگی ادا کرنا ان انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری میں آتا ہے تو ان انبیاء میں سے جو ان کے سب سے ہاں ان کے مقامات میں سے جو ہیں پہلا سٹی نوت کا آتا ہے پھر رسالت کہتا ہے ہاں نوت اور رسالت دونوں کے اندر ولایت کا پہلو ہے ولایت یعنی اللہ تعالیٰ سے قرب کا تعلق نوت کے معنیٰ کہ اللہ سے حکم بندوں نوبت اور رسالت کے طالب بندوں سے اللہ کے حکم لے کے بندوں تک پہنچانا اور پھر ان کو عملی طور پر نافذ کرنا نوبت رسالت کے ذمہ دار میں آتا ہے لیکن ولات اللہ تعالیٰ سے قرب کا مقام ہے ہاں جی وہی اللہ امبیا سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں ہاں جی وہ اسی مقامی قرب کے ذرے سے ہوتی ہیں جتنا ان کا اللہ سے قرب زیادہ ان کے مقام رسالت نوت کا اندازہ بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر امامت کے جو انبیاء علیہ السلام صارف کے امام میں ہر ایک اپنے اپنے مقام پر وہ امام ہیں قرآن و فرمائے امبیال السلام کے بارے میں آئی یہ دون بینا امرنا یہ تمام علیہ السلام امام لوگوں کے رہبر اور رہنما جو ہمارے کوم سے رہنمائی فرماتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کی اپنی مقام نوت اور رسالت سے بال ان کے اپنی مقامِ ہے کیونکہ ہر نبی امام ہیں تو ان کے اپنی مقام امامت جو ہے ان کے باقی مقامات سے آ ہے اس کی بات ہے صبو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن عائد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الجیب تعالیٰ ابراہیم الراب البک المعتن فاطم النقال انجالاس امام تو ابراہیم کے جو ہے نبوت رسالت پر فائز ہونے کے بعد ولاد کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے بعد پھر آپ والا نے امامت کا مقام دے دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ سے تمام ازمائش میں پاس کرنے کے بعد پاس ہونے کے بعد پھر اللہ نے آپ کو مقام امامت دے دیا اس سے معلوم تھا امام مقامی امامت جو کہ تمام آسمانی تعلیمات کو اللہ لیے تعلیمات کو ہاں جی ہر مشکل کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے لوگوں کے آگے آگے بیٹھ کر لوگوں کو رہنمائی کرنا اور اس راستے میں آنے والے ہر مشکل کا مقابلہ کرنا اور اللہ کے تعلقات کو عمل معاشرے میں نافذ کرنا ہاں حدود الہی کو قائم کرنا یہ تمام ذمہ داریاں معاشرے میں ایک اصلاح کی تمام تر ذمہ داریاں ادا کرنا اور اس میں سب سے صفحہ اول میں رہ کے لوگوں کی رہنمائی کرنا اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری اسی مقام نوت کے زمرے میں آتا تھا اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اپنی مقام نبت ان کے اپنی مقام مثالت سے بھی اور ان کی مقام ولاد سے بھی بالت رہے کیونکہ اس مقام امت کے اندر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ آتی ہیں امبیا اللہ کو اس طرح اللہ تعالیٰ سے حضرت کی لینے کے بعد پھر حرمائن جال کو لینا سامہ اور یہ امامت ایک ایسا مقام تھا جو بعد میں ان کے وارشین گاری رہنے کے امکان تھا اور چونکہ نوات کا سلسلہ جو ہے جب تعلیمات کا پہنچانے کا سلسلہ ختم ہو جائیں تو یہ ذمہ دیہ عہدہ بھی ختم ہونا تھا لیکن امامت اور ولایت جو اللہ سے قرق کا جو مقام ہے اور احکامات علاحق جو امبیا نے پہنچایا اس کو تاقائمت تک بشر تک پہنچانے کی تو ذمہ داری کے تحفظ داری اب اور امامت کے ذمے رہا اس لیے علم اہل انہی دو امبیا علیہ السلام کے انہیں دو چتر کے آبل وارث ہو گئیں ایک مقام ولاحت اور ایک مقام امامت اللہ سے قرب کا مقام جو اس کے سے اللہ کی معرفت اور اللہ کے احکامات کے محق کو معرفت اللہ سے قرب کا مقام ہے اور امامت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معاشرے میں نافذ کرنا لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے تو یہ مقامات اللہ کی طرف سے کو ہے ہوئے عظیم مقامات نوت امامت ولایت رسالت یہ سب عظیم ترین مقامات ہیں حضین گرامی اور اللہ کے پیارے نئے بھی ان دو صحت کو کہ ایک نبوت اور ایک رسالت کا ہم واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ علامہ اللہ منسلک میں تیرے درگاہ میں دس بے دعا ہوں میں تجھ سے مانتا ہوں بنووت محمد صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے نوازم وسلم کی نوت کا واسطہ دے کر بر صلیت آپ کی مقام رسالت کا واسطہ دے کر میں تیر درگاہ میں سوال کرتا ہوں میں سوالی بن کے آیا ہوں میں دست میں دعا ہوں پھر آگے اصل حجت جو ہے اندازِ حاجات سے بیان ہوتی ہے اس میں ذکر فرمائے اللہ ہم سب کو ان عظیم حسیوں کے ان مقامات پر حق کو سچی عقیدت کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ جو ان کو عظیم و عظم ان کو عظمت کو درک کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں موجود تو کا مقام ہے پھر ان کو اصلاح کرا دینے کے اللہ ہم سب کو توفی عطا فرما